اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتے ان پر تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اگر مرتد سچی توبہ, توبہ کر لے عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کر مشرقین میں جا ملا پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ سے دریافت کرو کیا میری توبہ پھر بھی قبول ہو سکتی ہے ان کے دریافت کرنے پر یہ آیات اتری اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا نسائی حاکم اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے امام حاکی میں سے ساح ال کہتے ہیں بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر حجتوں اور دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا بس جو لوگ ایمان لائے رسول کی حقانیت مان چکے دلیلیں دیکھ چکے پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپے یہ لوگ مستحق ہدایت نہیں کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نا انصاف لوگوں کی رہبری نہیں کرتے انہیں اللہ تعالیٰ لانت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی جو لانت دائمی ہے نہ تو کسی وقت ان کے عذابوں میں تخفیف ہوگی نہ موقوفی پھر اپنے لطف و احسان رفت و رحم کا بیان فرماتے ہیں کہ اس بدترین جرم یعنی مرتد ہو جانے کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بد اعمال کی اصلاح کر لے میں بھی اس سے درگزر کر لیتا ہوں